السلام علیکم بسم اللہ و رحمن ومد علیہ محمد وعالمحمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح میں صاحب کی تمام بردر اور باقی تمام ورثہ گرس کو شامل ہے شمال ایک بار پھر کرتے ہیں تمام ورثہ برس کو اور فضائے حلوت سلسلہ درس جو ہے در کتاب شبین میں سے درس نمبر 26 ہے تو مجموعی طور پر درسہ باسٹھ ابلک اے چھبیس ہے اس میں جو حدیث سے دو حدیث کا تجمہ حضرت مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں تو اس میں حدیث نمبر سینتالیس اور اڑتالیس کا ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو حدیث نمبر سینتالیس سے جو ہے مولا علیہ السلام کے علمی مقام کو بیان فرما رہے ہیں حضرت امیر کبیر کا بیاج ابن مسعود سے نقل فرما رہے ہیں اور فرما ابن مسعود نے پیارے نبی سے نقل فرمایا ابن مسعود مسود طور سروات کرتے ہیں کالقاء ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم پیارے نبی حضرت محمد مصفاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خسمت الحکمت و عشرت عزائن فرمایا تقسیم کیا گیا ہے حکمت و ان علم و حکمت و دانش کو 10 جز میں 10 جز میں تقسیم کیا گیا ہے فاوت عالین تیستاً و ناس و جز فرماتے ہیں اور علیہ اسلام کو اس دس میں سے نو کے نو علیہ السلام کو دیا گیا علم حکمت میں سے ہاں جی اور باقی تمام لوگوں کو جزان والحد ایک حصہ دیا گیا ہے علیہ اسلام کو نو حصہ باقی سب کو ایک حصہ دیا گیا ہے ایک کو باقی لوگوں میں تقسیم کیا اور نو صرف علیہ اسلام کو دیا گیا تو عزین گرمی یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ علیہ السلام کا علم کتنا وسیع تھا کتنا عظیم تھا اس امت میں سے ہاں جی یقیناً آپ اساب نبی میں سے کوئی بھی علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا مقابلہ علی کے مقابلے میں علم و معرفت الہی میں کیا علم میں سب سے اصل علم کا تعلق تو اس کے متعلقات تو خود اللہ ہے اللہ کی معرفت ہے اس لیے تو علی نے فرمایا اللہ کچھ بغتا مزدت تو یقینا اگر سارے پردے ہٹ بھی جائیں تو مجھے علی کو اللہ کی معرفت کے باب میں مزید میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا جیسا قلعہ فرمایہ وا ابو زربہ تی آتی عقل یقین تو اگر اس یقین کو موت سے تعبیر نہ کریں اور یقین کو معرفت تام کا مرال لے لیں تو علیہ السلام اس معرفتِ تامہ کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے ہاں جی تو یہ عظیم ہستی ہے جس کو اللہ تعالی نے علم سے نوازا ہے اور اس حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ یہ آیا کہ نو حصے علم اور حکمت کے اس میں دس سے ان میں سے نو علیہ السلام کو باقی ایک جس لوگوں میں تقسیم کیا اور میر کبھی ان کتابوں میں ایک الحدی جو سابقہ بحثوں میں آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں اس میں یہ لفظ علم حکمت کی جگہ پر علم آیا فرمایا علم کو دس سے سکیا گیا اور دس میں سے نو کے نو علیہ السلام کو دیا گیا باقی ایک جس جو لوگوں میں تقسیم ہوا اسی ایک میں بھی علیہ السلام عالم الناس سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو زیادہ غلامی جو شخص علیہ السلام کا وارث بنے گا یقینا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے میں حبیب عالمہ کا معلوم تکن تعالم ہم نے آپ کو کائنات کے ہر شے کے بارے میں ہم نے آپ کو علم دیا وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیا سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تو تمام علم اولین آخر چنج رسول اللہ خود فرماتے ہیں دو علم تو علم الاولین آخر مجھے علم اولین و آخری سے نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس رسول کا جو علم اولین و آخرین کا جو ہے حامل ہے اس کا وارث بھی اس کا وسیع اور اس کا جانشن میں یقیناً ایسے ہی حسی ہو سکتا تھا لہٰذا اس حدیث میں یہی فرمایا کہ علم کے جو ہے کا جو وسیع ہے وہ علم میں سب سے زیادہ کامل ہو ہونا ہی پڑے گا تو وہ علی میں ابھی تعلق ہے اس وجہ سے عرض عمر اپنے دور خلافت کی گیارہ سال عرصے میں لولا علی اللہ علیہ کا عمل اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا ہے یہ جملہ مورخین لکھتے ہیں کم کم ستر مرتبہ کا اور آپ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ کوئی ایسا جو علی میرے سامنے موجود نہ ہو تو میرے لیے ایسا کوئی سخت کوئی واقعہ حادثہ یعنی علمی مشکل پیش آنے نہ دے تو یقیناً جو ہے اس چیز کو ہر کسی نے تسلیم بھی کیا ہوا ہے کہ علی ہی جو ہے علم رسول اللہ کے بعد اس امت میں سے عالم ترین ہنسی اور تا قیمت تک آنے والے لوگوں میں سے بھی عالم ترین علی علیم نبی طالب ہی ہیں الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد والے حدیث میں جو ہے حدیث نمبر اڑتالیس جو ہے عمار بن نیاسی سے امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں فرماتین عماں بن, عمّا بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما اماں بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عماء سے نقل کریں فرماریں قالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسی میں محمد وسیعت کرتا ہوں میں تاکیدی حکم کرتا ہوں اوسی من و منوی ہر وہ شخص جو مجھ پر ایمان لاتا ہے شاہ جی نے مجھ پر ایمان لایا وسدہ کنے اور اس نے میری تصدیق کے میرے نوت رسالت تصدیق کے ہر وہ شان جس نے اس پر ایمان لایا اور میرے نبوت رسالت کی تصدیق میں اس کو وصیت کرتا ہوں کس چیز کا بے علی بن نبی طالب بن نبی طالب کے ولایت کو تھامنے کا میں وصیت کرتا ہوں عربی زبان میں وصیت انتہائی تاخیدی حکم کو بولا جاتا ہے وہی کہ رسول اللہ ہیں میں تاکیدی حکم کرتا ہوں تم سب کو ہر اس شخص جس نے مجھ پر ایمان مان لایا اور میرے نوبت رسالت کی تصدیق کی ان سب کو میں تاکید کرتا ہوں تاکیدی حکم کرتا ہوں کہ وہ علیم نے ابھی طالب کے ولاعت کو تھامیں اور علیہ السلام کو اپنا مولا اور اپنا ولی قرار دے پھر آخر حرمات من طو چونکہ جس کسی نے علی سے علی کی ملایت کو قبول کیا علی کا اپنا سرپرس اور مولا قرار دیا فقط تو اللہ نے گویا کہ اس نے میری ولایت کو قبول کیا میری سرپرستی کو قبول کیا مجھ کا اپنا مولا بنایا ومن تو نے جس جس نے مجھ محمد کو اپنا ولی بنایا مجھے اپنے سرپرست سے مولا قرار دیا فقت تول اللہ تو بے شک اللہ کو اپنے سرپرست اور ولی بنایا بالکل اس سے قرآن پاک کی آیت, جو آیت, جو آیت, جو آیت جو ہے آئے ولایت جو ہے کہ ان نماولی کم اللّہ و رسول ہوں و لذین امن الزین یقیم صلاحت و یوتون زکات و حمر کیوں ہاں جی بے شک جو اللہ خود المار بے شک میں تمہارا ولی اور سرپرست تام ہوں صرف اور صرف میں تمہارا سرپرست ہوں اور صرف اور صرف وہ کہ تمہارا سرپرست اور صرف اور صرف رسول اللہ تمہارے سر ہے تعمیر سرپرست ہے اور وہ ہستی سرپرست ہے جن جی جنہوں نے ایمان لایا اور نماز قائم کے حالت لوگوں میں شکا دے دیا پھر اللہ فرماتی وم یت والہ رسول ودن عامنائے کا حزب اللہ ہاں جی جن جن لوگوں نے اللّہ کی ولاعت کو قبول کیا اللہ کو اپنے مولا کرا دیا رسول کا اپنے مولا کرا دیا اور اس ہستی کو اپنا جس نے جو ہے حالت رقو میں جس نے ایمان لائے اور حالتِ رقو میں زکات دے دیا تو یہی لوکے اللہ کی قرآ ہے یہی لوگ لوکے حزب اللہ قرماء قرآن کے آدمی تو اسی مفہوم کے تحت یہاں بھی رسول اللہ فرماتا ہے کہ جس کسی نے جو ہے علی سے علی کی ولایت کو قبول کیا اس نے مر محمد کی ولایت کو قبول کیا جس نے مرض محمد, محمد کی ولایت کو قبول کیا اس نے اللہ کی ولایت کو قبول کیا ہاں جی تو یہ بھی قرآن وشاعت کے ذیل میں آ جاتا ہے ذہن گرامی تو یہ کہ علی کی ولاد کو تھاما رسول کی ولاد کو تھامنے کے مترادف ہے رسول کی ولاد کو تھامنا اللہ کی ولاد کو تھامنا تھامنے کا جو ہے مترادف ہے یہ ایک الگ چیزیں نہیں ہے ہاں جی اللہ تک پہنچنے رسول تک پہنچنے کا ہمیں وسیلہ رسول علی کو بنایا علی اور اللہ تک پہنچنے کا اور وسیلہ رسول کو بنایا ہاں جی اور قرآن پاکمی ولاد ان تین حسوں میں حسیر کیا ہے تین نعمال لا کر وہ صرف حسر فرمایا تھا امبََس کی دور میں اس میں صرف اور صرف یہ تین حسیاں تمہارے سر سرپرست ہیں ایک اللہ ہیں ایک رسول ہیں ایک وہ مومن لوگ ہیں جنہوں نے جو ایمان لایا اور حالت رقوم میں نماز قائم کے حالتِ رقوم میں صدقہ دے دیا اور تاریخ اسلام جانتے ہیں حالت رقوم میں صدقہ کس نے دیا علیہ علیہ السلام خود نے دیا ہے ہاں جس یاد کی شا شاہ میں بھی بیان فرمایا ہے تو آزان گرامی رسول علیہ السلام کی ولاد کا اپنے مولا قرار دینے کا حکم اللہ کے پیارے نبی نے اللہ ہی کے حکم سے بیان فرمایا ہے اور علی کی ولایت کو تھامنا ہم سب لازم ہے شرع ان تمام دلال رشن میں, میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو محمد علیہ محمد کی دامن تھامے رہنے کی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے بامارحت عبادت و بندگی کرنے کی توفیقہ فرما آمین رب